بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپن قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جناؤ اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمن اور اداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللہ پر امان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنی باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہ گا اور میں اللہ کے سامنے تیر بڑھئے کسی نفع کا مالک نہؤ اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجولہ ہے اور تیری ہی طرف پیرنا ہے